الحمد اللہ رب العالمین وسلط وسلام علیہ المرسلیم بسم اللہ علیٰ علی نور اللہ چپی اسلامی بھائیوں سلسلہ نغمات رضا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں جی ہاں آج اسی کلام جس کے دو سلسلے ہو چکے ہیں مگر کلام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ کلام ہی اتنا طویل اور اتنا مبارک ہے کہ سنتے جائیں اور ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے میری مراد بھیری سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے کل یہاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آج اس کلام کا آخری تیسرا حصہ جس میں کئی اشار سننے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے مدینہ منورہ کی یادوں میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تمناؤں میں اس کلام کے بقیہ اشار سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے مجموع اسلامی بھائی اگلا شعر ہے اس میں کمال کیا اعلیٰ نے زاہد یعنی جو عبادت گزارے آلہ ادرت گویا ان سے مخاطب ہیں کہتے ہیں اے عبادت گزارو ذرا سائڈ پہ ہٹ جاؤ ذرا میری بات سنو یہ مکہ نہیں ہے کہ جہاں عبادت گزارت تو آگے بڑھ جاتے ہیں گناہ گار پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ مکے میں جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے نا تو گنا بھی ایک لاکھ گنا کے برابر ہے یہ مدینہ ہے یہاں جو گناگار ہیں ان کی بھی بن جاتی ہے بات کیونکہ یہاں ایک گناہ تو ایک کے برابر ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ملے کیونکہ نبی پاک بڑے کریم میں اپنے امتیا پر تو اعلیٰ کہتے آسی بھی ہیں چہیتے چاہیتے یعنی پیارے آسی یعنی گناگار ہم گناگار بھی بڑے پیارے ہیں یہاں پر ہے آسی بھی ہے چاہیے یہ طے بہتوں اے عبادت گزارو یہ مدینہ ہے مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر ہے جانچ یعنی پرتال تفتیش خیر و شر کے نیکی اور بدی کی پڑتا چیکنگ نہیں نئی یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مدینہ ہے یہاں آسی بھی چہیتے ہیں یہاں دامن میں چھپا لیا جاتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی اور کتنے پیارے انداز نے بیان کیا ہے سبحان اللہ سنیے شیر کو آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے ظاہر مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و سے نہیں جہاں آسی بھی ہے چہیتے, یہ طبع مکہ نہیں کے جا روش کی ہے اب کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں اپنا شرف, اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے اس کشیر کا مطلب کتنا خوبصورت ہے اثر یعنی قبولیت اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا کام تو دعا کرنا ہے اور وہ بھی روزہ رسول کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے اب ہمارا کام دعا کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں باقی قبولیت کی جو بات ہے یہ نبی پاک جانے کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ اور اگر یہ محبوب تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ کو تم بڑا طباب اور رحیم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمان اور رحیم پاؤ گے تو ہمارا کام دعا کرنے والا ہے وہ شاعر ایک جگہ لکھتے ہیں نا میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں تو گدا کا کام مانگنا ہے گدا کا کام فریاد کرنا ہے اور اب کرم کرنا کریموں کا کام ہے تو اس تصور میں ذرا شیر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے آلہ حضرت لکھتے ہیں اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں جی اثر کی ہے یعنی نبی پاک کی دعا ہوگی نبی پاک کی سفارش ہوگی تو اپنا کام بن ہی جائے گا اپنی التجائے قبول ہو جائیں گی اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا یہ جان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے یہ جان ان کے ہاتھ میں کن اثر کی ہے اب نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کی راہ گزر کی شناخت بتا رہے ہیں کمال کرتے آلہ حضرت بھی اور یہ بھی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کی مہک کیسی ہوتی میرے آکا جس گلی سے گزرتے جس راستے سے گزرتے وہ مہکا دیا کرتے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان جب کسی سے راستہ پوچھنا ہوتا نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تو راستہ نہ پوچھتے تھے بلکہ اس گلی کے کنارے اس سڑک کے کنارے آکر کھڑے ہو جاتے خوشبو سونگتے وہ خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں وہ خوشبو شناخت کرا دیتی کہ یہ نبی یہ پاک کی رہ گزر ہے اب امام اس کو محبت آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں امبر زمین عبیر ہوا مشکتر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے نا وہ امبر بن جایا کرتی جو غبار ہے جو ہوا ہے وہ ابیر یعنی یہ بھی یہ خوشبو کی قسم ہے اس کی مہک دیتی اور جو غبار جو ہوتا ہوا ابیر بن جاتی زمین امبر بن جاتی اور جو غبار ہے یہ مشک کا ہو جایا کرتا اور یہ کیسا ہوتا یہ نبی یہ پاک کی جو راہ گزر ہے گزرنے کا جو راستہ ہے یہ اس کی شناخت ہے یعنی میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ راہ کو اس طرح مہکا دیتے ہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر میرے بیچ اسلامی یہ تو اس زمانے کی بات ہے مگر سچ کہوں اگر آج بھی عشق کی ناک ہو اور کوئی عاشق آشک... اگر کوئی سرکار اسلام کا سچا عاشق آج بھی مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے دل سے یہ بے ساختہ آواز نکلتی ہے کہ عرصہ ہوا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی تو کیا شناخت ہے میرے آقا کی رہ گزر کی کیا پہچان ہے نبی پاک کے راستوں کی امام عشق محبت سکھا رہے ہیں امبر زمین ابیر ہوا مشک تر ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے ام, ام اب میرے نیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک کے در کی حاضری کا تصور ہے کہ رحمت العالمی کا دربار ہے شاہوں کے بھی بادشاہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اور صاحب معراج ہیں ان کے دربار کا ادب کیا ہونا چاہیے ہم تو اس قابل بھی نہیں اب آلہ حضرت کا انداز دیکھیں اگر یہ انداز آپ جی ہاں اگر مدینہ منورہ جائیں اور اس وقت روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشار یاد آ جائے نا تو تصوری کچھ اور ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا۔ آپ کے در کا ادب ہمیں کیسے آئے گوار کہتے ہیں دیہاتی طرز ادب یعنی ادب کا انداز ہمیں کہاں ہمیں تو بس آقا یہی تمیز ہے کہ بس بھیک بھر کی تمیز بھیک دے دیجیے دی دی فقیر کا کام بھیک لینا ہوتا ہے ہم بھیک لینے آئے ہیں باقی ہمیں آپ کے دربار کے ادب ہم کہاں سے سیکھیں بڑی آجزی بڑی انکساری بڑا جس کو آپ کے نا فقیرانہ انداز ہے اور کیا خوبصورت طریقہ ہے کی بارگاہ میں ارض کرنے کا کہتے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز ہم یہی بھی ہیں سر کا شکاری والا انداز ہے لیکن امید کیسی ہے ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے کیونکہ کسی ایک چھوٹے دربار میں نہیں آئے ایسے بادشاہ کے دربار میں آئے جو بادشاہوں کو بھی اتائیں دیتے ہیں سرکار میں اسلاق و اسلام کی عادت کیا ہے سرکار میں نہ لا ہے لا کہتے ہیں نہیں کو میرے آ کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ میں نہیں دوں گا لا نہیں ہے اور اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہم کسی سے کوئی چیز مانگے وہ کہتا نہیں میں نہیں دوسری بات کیا اگر ہوتی تو دیتا اگر یہ کام ہو جائے گا تو دوں گا، اگر مگر بھی نہیں نبی پاک کے در پر آنے والے کو عطا ہی کیا جاتا ہے منہ مانگا دیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس دربار میں آئے ہو ایک اور جگہ خود ہی سمجھاتے ہیں نا میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کس کس نبی پاک و سلام سے مانگ رہے ہو کس کے در پر آئے ہو واہ کیا جود و کرم ہے شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو ہمیں ہمیں کریم آقا کے در پر حاضری ایک اور جگہ سمجھاتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے वाँ, वाँ, بتاؤ वाँ, اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس میں ہے کس بات کی کنفیوژن ہے کس بات کا ڈر ہے ارے ایسے کریم کے در پر آئے ہو جس کا ہاتھ بھی کھلا ہے اچھا کئی لوگ کھلے ہاتھ والے ہوتے پیسے نہیں ہوتے مگر میرے آقا وہ ہیں جو کھلے ہاتھ والے بھی ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں رب نے باستید سارے باستید خزانوں باستید کا آپ کو مالک بنا دیا ہے تو پھر مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر لا کی مانگے ہے مانگے جائیں گے ارے ہے حاجت کی لاگ تصفر جمائیں ایک بھکاری نے بھی یہ پاک کے در پر کھڑا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں کبھی اپنی بے شرمیاں یاد آتی ہیں بے حیائیاں یاد آتی ہیں اور ایک کونین کے والی کی عطائیں یاد آتی ہیں کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور آقا میں آپ کے در پر آ گیا ہوں حالانکہ گناوں کا امبار ہے میرے ساتھ بڑی بے حیائیاں کی ہیں میں تو قابل ہی نہیں تھا کہ میں آپ کے در پر حاضر ہوں مگر خو کہتے ہیں عادت کو مگر آقا آپ تو کریم ہیں اور آپ کی کریمی شان کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی پیاری عادت بھی ہے آپ کی خو ہے وہ عادت کیا ہے آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ در گزر فرما دیتے ہیں آپ فرما دیتے ہیں میں اسی, اسی امید کے سہارے آپ کے در پر آیا ہوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اللہ کرے جب جب مدینے جائیں بلکہ جب بھی تصور مدینہ کریں ہمارے سامنے آ جائے کہ کہاں ہماری بے حیائیاں اعلیٰ حضرت اسی تصور کو اپنے بڑے مشہور و معروف سلاۃ و میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری پنا اور تم کہو دامن میں آ आ, تم پہ کروڑوں درود نبی پاک کے در سے بڑی امید اس شعر میں بیان کی گئی ہے آقا آپ تو وہ ہیں کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں یا رسول میں تو پھر بھی آپ کا گدا ہوں گناہ گار ضرور ہوں مگر دشمن نہیں ہوں میں تو آپ کا ایک در کا ادنا سا گدا ہوں آ گیا ہوں اپنی بے حیائیاں لے کر اس امید کے ساتھ کے آپ معاف بھی کر دیں گے یہ تو آپ کی عادت ہے آپ کی یہ مبارک خوبی ہے کہ آپ اپنے در کے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں شاعر لکھتے ہیں نا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آکا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل اس تصور میں ذرا یہ شیر سنیے اف بے یا کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے اگلا شیر میں یہاں نہ آتا تو کدھر جاتا تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے ٹھیک ہے میں آپ کے دربار میں نہ آتا منہ چھپا لیتا مگر پھر کدھر جاتا میرے پاس تو کوئی اور جگہ ہی نہیں نا تو آپ کے در کے سوا کوئی آسرا نہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع و نظر کی ہے کوئی اور بھی مجھ پر نظر کرتا کوئی اور بھی مجھ پر مہربانی کرتا کوئی اور نہیں ہے فقط آپ ہی ہیں جس کے در پر اس گدا کی سنی جائے گی تو ابھی شیر کو ذرا تصور میں سنیے کہ تجھ سے چھپاؤں تو کروں. کے سامنے کیا اور بھی کسی سے کیا تو نظر کسی سے تجھ سے کس کے ساتھ یہی ایک کیفیت ہے یہی دربار مصطفیٰ میں حاضری کا انداز ہے ابرس کر رہے ہیں آقا جاؤں کہاں کاروں کسے کس کا بو میں آپ کے در کے سوا کہاں جاؤں آپ ہی بتا دیجیے میرا کوئی نہیں یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کیا کیا تخیل اعلیٰ حضرت کا اور واقعی نبی پاک کے در کے سوائے گناگار کا آسرا کون ہے ارے یہ وہ آکا ہے تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے آقا جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے پرسش کے مطلب ہے کہ پوچھ پرچھ اور بے ہنر سگے بے ہنر یعنی آپ کے در کا میں ایسا گدا ہوں ایسا کتا ہوں جو ہوں بھی بے ہنر اور کچھ ہے بھی نہیں کوئی سجدے بھی نہیں کوئی نیکیاں بھی نہیں کوئی ہنر بھی نہیں اس پنجابی شاعر کہتا نا میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں میرے یار بنا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی طور نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے آل آزاد خود اپنے ایک شعر میں سمجھاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں کس طرح عرض کرتے ہیں نبی پاک کے دربار میں گندے نکم میں کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین آقا ہم کسی کام کے نہیں ہیں کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑ ہو درو نبی پاک کی عطائیں اور مہربانی کا تذکرہ بھی ہے اور اپنی خطائیں اور اس پر شربندگی بھی ہے جاؤں کہ اس کا منہ تکوم کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے جا شور ج بھی بے ہن کی ہے جا بھی سگے بے ہن کی, کی ہے اب اگلا شعر بھیک مانگنا کسی کو اچھا نہیں لگتا مگر یہ وہ بھیک ہے جس کی ہر بادشاہ تمنا کرتا ہے حال حضرت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا اس گلی کا گا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے جی ہاں یہ نظارہ آج بھی مدینہ منورا میں دیکھا جا سکتا ہے دنیا بھر کے بادشاہ ہاتھ باندھے سر جائے سرکار کے در کی خیرات مانگتے آپ کو نظر آئیں گے لیکن جو بھیک مانگتا ہے نا بھیک مانگنے والا کبھی بھی نارملی دنیا میں کسی کے آگے کوئی بھی فیلنگ ویل وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا وہ گرٹی فیل کر رہا ہوتا ہے شرم سار ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے مگر کمال ہے میرے آکا کے در کا کہ وہاں کا بھکاری بھی بہت خوش ہوتا ہے اور کیسی پیاری بھیک ہے کہتے ہیں لب واہ ہے بند ہیں لب واہ بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں میرے لب کھلے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے آکا آپ کے در کی بھیک بھی بڑی مزے کی ہے بڑی پیاری ہے تصوری ہی جمع دیتا ہے کہ میں کس در کا بھکاری ہوں کہ جہاں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں سب اللہ آئیے ذرا شیر کو اس تصور میں سنیے نہ آنکھیں بند کر تو کیا بات ہے کہ لب واہ آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس مزے کی بھیک لب آند ہے ارے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں جو بڑے پریشان ہوں مشکل میں ہوں ٹینشن میں ہوں کل کئی ایسے ملتے کہتے ہیں جو کام کرتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالوں وہ تکلیف ہو جاتی ہے فیملی प्रॉब्लम्स ہیں قرضہ نہیں اتر رہا سنو اعلی حضرت سولوشن دے رہے ہیں اعلی حضرت ساری مشکلوں کا حل بتا رہے ہیں کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں پیچ کہتے ہیں یعنی اگر کسی کی قسمت میں ٹیڑاپن آ جائے پھیر پڑ جائے بل یعنی چکر ہوں اور ٹیڑا یعنی پن ہو یعنی بعض اوقات گتھی سلجھ نہیں رہی کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں ایک لاکھ سے زیادہ بھی. یعنی مثال دے بہت سارے پیچ ہوں اور قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل بہت سارے بل ہوں سو بل اور ہزار کج ہزار ٹیڑے پن آ جائیں گھبرانا نہیں کیوں کہ کی اگر سرکار علیہ السلام نے ایک بار توجہ فرما لی نا یہ ساری تیری سیدھی نظر کی ہے آپ نگاہ رحمت فرما دیں میرے سارے بگڑے کام بن جائیں گے تو نبی یہ پاک کے در کی طرف تصور جبا کر جی ہاں آج ابھی اسی وقت اپنی آنکھیں بند کریں اپنی اپنی مشکلات کو سامنے لائیں اور آقا سے یا رسول اللہ آپ کا ادنا امتی ہوں اعلی حضرت کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں اور اس شیر کو آپ کے دربار میں پڑھ رہا ہوں بس ایک بار اپنے غلام پر نگاہ رحمت فرما دیجیے ایک بار توجہ فرما دیجیے یا رسول اللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی آقا آک تیری سیدھی نظر کی ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہو ہے سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہو ہے سو بل ہزار کج اگلا شیر اے غلاموں دیکھو یہ بھیک کتنے مزے کی ہے کہ یہاں دیر نہیں لگتی مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی ابھی ہاتھ تو اٹھایا ہی ہے داتا کی دین تھی ابھی تو سوچا ہی ہوتا ہے مدینہ پاک میں تصوری کرتے ہیں اور ہاتھ ایسا بھر جاتا ہے جھولی ایسی بھر جاتی ہے کام ایسا بن جاتا ہے کیونکہ اس میں جو قبول اور ارض یعنی عرض کرنا اور قبول کرنا اس میں پتہ ہی کتنا فاصلہ ہے بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہاتھ بھر کا فاصلہ ہے ہاتھ اٹھاؤ تمہارے کام بن جائیں گے تمہاری بگڑی بن جائے گی آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سبجاتے ہیں आ, आ, جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبل جاتے ہیں کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت مگتا کا ہی داتا کی دین تھی دین یعنی اتا الا حرت اور اٹھاؤ دین مل جاتی ہے مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول ورض میں بس ہاتھ بھر کی ہے ہاتھ اٹھتے ہی ارض کی گئی باتیں قبول ہو جاتی ہیں بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اس در کا ہمیشہ بھکاری بنائے رکھے اور آقا کی اتاؤ سے ہمارے دامن کو بھرا رکھے سبحان اللہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بسوری قبول میں منگتا امی بھائیو یہ شعر بہت خوبصورت میں نے پہلے بھی پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اعلی حضرت کے اشعار کا اعلی حضرت کے کلام کا اتر اگر دیکھنا ہو تو اعلی حضرت مقتے میں عطا فرماتے ہیں کیا کمال بات لکھتے ہیں سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے بے ہوا یہ ابرو رضا تیرے دامن ترقی ہے اعلی حضرت کیا لکھ رہے ہیں اب یہاں عاجزی بھی ہے اے دیوانے دیکھ وہ باد شفاعت جو ہے نا وہ اس لیے 아 رہی ہے جو شفاعت کی ہوا ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ تیرے دامن کو ہوا دے. اچھا دامن تر یہاں استعارہ ہے ایک یہ سمجھیے کہ استعمال کیا تر دامنی کہتے ہیں جس کا گناہوں سے دامن تر ہو جائے گناہوں دامن ہو تو اب کسی کا دامن سکھانا ہو کپڑا سکھانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے ہوا چاہیے ہوتی ہے اعلی کہتے ہیں کہ دامن تر جو گناہوں سے دامن تر ہوا ہے وہ شفاط کی ہوا سے صاف ہو جائے گا شفات کی ہوا سے سوکھ جائے گا یہ گنا دور ہو جائیں گے تو آد کہہ رہے گھبراہ مت باد شفات آ رہی ہے نبی پاک کے در کی پیارے آکا علی سلاسلام کی شفاعت کی خیرات ملے گی اور یہ ہوا چلے گی نا تو تیرا جو دامن تر ہے، تیرا جو ہے گناہوں سے بھرا دامن ہے یہ اس کی آبرو بچ جائے گی تیری عزت بچ جائے گی تیرا کام بچ جائے گا کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی آپ ذرا شیر کو سمجھیے سن کی وہ دیکھ باد شفاط کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے شفاعت کے دے سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا <سؤال> سر کی ہے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا ایک شاہکار کلام آج ہم نے تین حصوں میں کمپلیٹ کیا مکمل کیا رب کریم عشق اعلی حضرت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے اس کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ منورہ کی راہوں میں بھی اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی اس کلام کو پڑھنا نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی برکتیں سب مل کر لوٹیں گے سلو الحبیب صال محمد صل اللہ علیہ وسلم